تو رائے گڑ میں بھائی عبد صاحب نے جہاد کیا چائے کے خلاف ختم کرے نہیں ختم کر سکتے <laughs> سکے مورم احسان صاحب بھی کبھی بھی کہتے ہیں وہ ان کا تو او... سن پینسٹھ میں دس دن میں نے لگائے اس کا کتنا خرچے ہوئے دس روپے جانے کا کرایہ دس روپے آنے کا کرایہ بیس روپے ہو گیا اور تین دن جو ہے تو رائے گڑ میں رہے سات دن جو ہے تو خرچہ ہوا ہے سات کا خرچہ ہمارا ہوا ہے ساڑھے تین روپے ساڑھے ستائیس میں دس دن لگے ہیں آج آپ لوگ یہاں پر کھانا ایک وقت کتنے کھاتے ہیں جی کنٹینو بجے نکلتے ہیں یاسل میں بیس پچیس کا ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ساڑھے ستائیس ہی میں ہمارے دس دن گزرے ہیں وہ وہاں سے جب میں واپس آیا گاؤں تو گاؤں والے سرودے کے لیے لے گئے تم نے دوپہر کی چائے ہمیں دی تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی چپلی میں دوپہر کی چائے بھی پتی وہ چائے اور معیشت کا ایک بڑا تین ایسا چائے پر خرچہ ہو رہا پاکستان میں وہ ہے نا اسے مسرت میں ہے سندھ والے تو اور بھی زیادہ چائے پی وہ تو روٹی بھی چائے کے ساتھ کھاتے ہیں گرم میں لکھا تھا نا کہ وہ جب وہ انداد کرے تو انہوں نے کہا ہمیں سالن مدو چائے تو ہم چائے کے ساتھ روٹی کھائیں گے <laughs> <coughs> اور ادھر دودھ گرم ہو رہا ہے سندھ کی ہوٹلوں میں اور ادھر جو ہے کہوا سو آدمی آ جائیں دو سے جتنے آ جائیں فٹافٹ چائے تیار ہو جائے پہلے سے جو ہے وہ گرم ہو رہے ہیں دونوں اللہ باجوڑ کے علاقے سے سردیوں میں آتے تھے نا چار سدے میں گڑ کے گاڑیاں چلاتے تھے پھر ساتھ گئے تو جتنی انہوں نے کمائی کی تھی ایک بوری دو بوری گڑ لے کر جاتے تھے تو کسی باجوڑ آدمی کہ <laughs> <laughs> <laughs> سے کہا کہ فلانا ہے ڈھیر مالدار ہے کہ روٹے بکری دو گڑ کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے لطیفہ سدایا کرتا ہے جی ایک بالکل الپڑ سادہ آدمی جو ہے تو تبلیغ والا کا بیان تھا تو بیان میں بیٹھ گیا تو تبلیغ والا کہ ایماندار سے کھوکھ دے ایماندار سے کھوکھ دے داں سے کھوکھ دے تو یہ سن رہا ہے پتہ نہیں یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ تشمی دے گا چاہ سے کھوک دے لگا چیچا سر اڑا بھی یہ بات نہیں کہی ہے یہ بات نہیں ہے تو خطبت اس نے کہا کہ ایمان کو ڈوس گیا کھوکھتا سدے کچھ آر سدے گڑا سوائی ایمان تو بہت میٹھا ہے لیکن گڑ بھی اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں تو اس ہی کو بڑا سوچ بھی تصویر میں استعمال کی کس بات کا جماعت ایک جگہ پہ گئی نا تو ہیڈ صاحب سے ملے اسراکے کا نام نہیں لیتا تو انہوں نے ہیڈ نے کہا نہیں ہم تبدیل میں نہیں جاتے کہ تم لوگوں کو پاگل بنا دیتے میں بس معافی دو انہیں کہیں بات کیا ہمیں بتاؤ کہتے میرا چھوٹا بھائی جب تبدیل میں گیا تو واپس آیا تو اس نے گھر میں کہا کہ پنگھورا جو ہے جس میں بچے اس کو ہٹاؤ تو ہم نے کہا کیوں اس نے کہا بس ابھی میں نے راون میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کے آگ میں ڈالا تھا جس کو میں نہیں برداشت کر سکتا گھر میں یہ گھر میں نہیں رہ بچوں کو کیسے وہ بہنا ہے کہ نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا میں یہ جی ہے اس, اس کی وجہ سے تو آگ میں جلا تھا میں اس کو کہتے ہم بڑے پریشان کے کرے پھر میرے ذہن میں میں نے کہا بس بچی کہ آگ بھی نہیں جلے گی نہ روٹی پکے گی نہ کچھ کہ اصل تو مسئلہ آگ میں خراب کیا تھا تو کہتے پھر اس پاگل کے سوال ہے پھر اس نے وہ اپنا مطالبہ چھوڑ دیا بات ساتھی آگے جی اور پانے ٹھہرنا ہے ہیں گھر جانا چاہتا ہے چار کرنی زما نظر پہ نہیں آ رہا جو بات کر رہا ہے مریض کے ایک پروچایا جی مزید کو کہاں پہنچایا اچھا جی دکھڑا جی آپ کا کیا نام ہے بکاس صاحبہ آپ کو کل کیا فائدہ ہوا کل کے مذاکرے میں بتایا نا تاجہ کرنا سب سے تاجدہ متوقع ماشاء اللہ ما دس باڑی کی دس اگلوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ہاں جی نے کہا کہ سارے کافر ہیں تو ان کا اور ڈوم جو تھا وہ بیٹے وہ تلا کے ڈمپ کا ناس دو مروت اور ٹول کافر شعبہ سارے <تصفح> <تصفح> <تصفح> مروت کافر ہو گئے کوئی بھی خوابوں سے چھوٹ گئی ہے خوابوں سے ادا ہو گئی ہے لہذا اس کا جو ہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے نکاح توڑ دیے بس مددگارے نکاح توڑ دیے اور خوب ہنگامہ ہوئے دی. اس میں آ... پھر ایسا ہوا کہ ان کا یہ فصل پر جو ہے تو لوگ جاتے ہیں نا اس زمانے میں آ... سارے پیشہ جو تھے وہ فصل لینے کے لیے جاتے تھے تو جہاں ان کا فصلانہ فصل لینے کے لیے گیا ذمہ داروں پر پھر رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اختیار مجھے کہ میں کیا کروں میرا جو ہے وہ ان کا میں کام کرتا ہوں اگر تو خدے مسیح نہ دیکھے نہ میں دعد بول نہ ہی ہے نہ دوا دیے کہاں میں ٹکتے آپ وہ سال کے بدر گئے پر افسوس نہیں رہے کہ بے نماز ہے اس کی بندی کا کو اس کو کوئی حم نہیں دیتی دن بازی ہے تو اللہ کے ساتھ کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا ہے کہ صحیح تو دعد ہے لیکن میں اللہ تعالی کو نہیں مانتا ہوں اور میں دعد نہیں پڑھتا ہوں میں زواد پڑھتا ہوں جو اگر خود دعد ہی پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے یہ دلائل ہے اس میں سمجھایا ٹھیک اس کی میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی راح کو لینے کے لیے اور اللہ کی منشا پر زدہ سے عمل کرنے کے تو اس پر تخیر کا گجائش ہی نہیں ہے لیکن وہ جب اناڑی آدمی کے ہاتھ میں علم آ جائے تو اس نے جو ڈاکٹر محمد کا بھی پروگرام بن رہا ہے دوبارہ اس اس کچھ ہاں دوبارہ مجھے بھی اس نے دکھایا کہ فلاں فلاں نے یہ فقو دیا تھا یہاں پر یہاں دو... دو... پر ازوادی مرمت تھی. تو زادی مربت کی مسجد کے ساتھ دکان تھی پوری اس کی ڈاڑی وہ دکان اور بیٹھا تو رازو توڑ رہا تو جماعت کی نماز کیے نہیں جاتے تو یہ دو تھے کہ میرا شاگرد تھا اور یہ تو اس کے پاس میں گیا میں نے کہا رہا پانچ مچھر میں نماز ہوتی ہے اتنی بڑی تمہاری ڈاڑی ہے اور تم نماز کو جاتے ہو تو میں نے کہا میں سنسر کو کہتا ہوں کہ یہاں کا تمہیں امام لگا تھا کیا وہ تمہاری نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی ہماری تمہارے پیچھے ہوتی تو اس کے پیچھے میں لگا الگ اس کو نماز پر کھڑا کی ہوئی وہ دوسرے شاگرد میں وہ تو پھر تو بطائب ہو گیا وہ صحیح ہو گیا اس نے نماز شروع کر کوئی پیر صاحب ہے جس کے نزدیک جمعہ بھی اسلامی حکومت نہ ہو جب تک شریعت نافذ نہ ہو تو جمعہ نہیں جائے تو جمعہ بھی نہیں پڑتے تو ان کا اس طرح ہو گیا کہ ان کی ایک مسجد ہو گئی خیر وہ اس کو جب میں نے کھڑا دع نہ دے پکڑا سنگا منگنوش لو تو ٹھیک ہے بڑی عورت ہے غالب میں ان کی والدہ کی وفات گی اب یہاں مسئلہ بن گیا کہ اس کا جنازہ کون پڑے اگر دعا جنازہ پڑھاتا ہے تو سارے نہیں پڑتے اس کے پیچھے اور جنازہ نہ کہا یونیورسٹی میں تعلقات برادری کریں تو انہوں نے کہا کہ مشورہ کیا نے کہا کہ ڈاکٹر پھر آگے جنازہ پڑھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم پڑھتے ہیں تو میرے پاس ڈاکٹر صاحب جنازہ بتاور کے تو میں نے کہہ رہا کہ میں یہاں پر جینے کا کام تو کر ہوں لیکن میں پیشہ ور ترتیب میں نے نہیں اختیار کی ہوئی ہے تو وہ جنازہ جو ہے تو آپ کے ملک امام کہا کے وہ جنازہ بھی کرے گا اس کا سو دو سو روپئے بھی کے ہوں گے اور باقی جو واجبات ہیں وہ بھی آپ ادا کریں گے اس کو تو اس کی جنازہ اگر میں کر لوں تو پھر کھپا ہوگا یہ بات ہے مجھے جنازہ پڑھنے میں کوئی احتیاط نہیں ہے لیکن میں جنازہ پڑھانا یا یہ نکاح وغیرہ پڑھنا نہیں کیا کرتا کیونکہ کے علاقے میں یہ مشہور ہوتی ہے کہ امام کار کے انہوں نے فروخت کے لیے حل نکالا انہوں نے کہا تھا ابے اب کی کہ عورت نے وسیع کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھے گا جی جس میں کے لیے بستا بتا ہوا تھا کہ اس کا جنارہ کون پڑے ڈیولپ کیا کہتے ہیں تو انگریزوں کی کوئی جو چیز ہے کہ کچھ یہ چکر چلتا رہے یعنی کہ آپ جتنا پھر فرقہ واریت کو خاص طور سے آواز دینے کے لیے فنڈ لگایا ہوں یہ اس کا سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے خلافات صبح ساد کے علاقے میں ایک اڑے ملا صاحب شیخ مجیب الدین اڑے ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جو ہے تو پیر مند کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اڑے ملا صاحب نے جو, جو جی جہاد تھا اس کا سنڈا کے ملا صحب کو اڈے ملا صاحب چلا رہے تھے نا اڈے ملا صحیح کے ملا صحب کے خلیفہ تھے اور سنڈا کے ملاسب جو تھے سیدو بابا کے خلیفہ تھے اس کو انگریزوں نے کیا کہ اپنے کچھ ایجنٹ جو تھے وہ اڈے ملا صاحب کے مریض کیے کچھ جو تھے وہ مانکی صاحب کے مریض کیے وہاں پر آ جاتے تھے, وہاں پر کہتے تھے کہ مانکی صاحب تو کوئی اگر کوئی مسئلہ اڈے آد، آد، بلا صاحب ناراوادی غلط, غلط کہا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر آ جاتے تھے یہاں پر کہتے تھے کہ اڈے بلا صاحب جائے اب یہ کہتے ہیں کہ اور بدلہ صاحب یہ ایک آگ بینٹین اس کو کھلا دیں اس کے نسخے پہ لکھی ہوئی جو نسخہ ہے نا وہ دوائی اس کو کھلا دیں گے تو یہ خصوصاً ان انگلی اٹھانے پر جو ہے نا خاص جھگڑا نکا کھڑا کیا تھا اڈے ملا صاحب کو اور مانکی صاحب کو اور یہاں تک کہ صبح سات کے عوام کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا اور جہاد کے لیے جو چند جاتا تھا جو آدمی جاتے تھے اس کو پچاس فیصد کم کیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے جہاد میں ایک آدمی ہندوستان کے ایک بہت مخلص عالم آیا ہے جب یہاں پر آیا تو کھانے کے وقت وقت سید صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس کے تھے افسر تھے ان کو اپنے ساتھ دستخوان پر بٹھایا اور جو تھے جوان تھے فوجی وہ دوسرے لنگر میں جا کر انہوں نے کھانا کھایا تو ان نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو اسلامی مساوات کے خلاف ہے تو صرف تاریخ چلا گئی جہاد کے اندر اور بات ہمارے خلاف آٹھ ڈالتے ڈالتے ڈالتے اگر مشورہ یہ ہوا کہ ان کو کسی طریقے سے بھیجا جائے واپس آپ اس کو واپس بھیجا گیا افسر صاحب نے کہا کہ یہ جو افسر ہیں یہ اپنے علاقوں کے قوانین ہیں نواب ہیں ان کا جو ہے ان کا خانہ ان کے اپنے خرچے سے بکتا ہے ان کی طبیعت کے مطابق اور دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ پر کرتے ہیں مشورہ مشورے میں یہ ضرورت ہے کہ سارے آدمی کو میں پہچانوں اور ان کی خداری مجھے پتا ہو تو اس لیے ان کو زیادہ بٹھایا جاتا ہے اور خان کے اپنے خرچے کا ہوتا ہے اور جو مجاہدین کا ہے وہ تو زکوٰۃ وغیرہ جتنے چندے آتے ہیں اس سے کرتے ہیں है? اب اس میں جو ہے تو خان خوانی آدمی جو ہے مسافری میں جہاد بھی نکلنے ہوں تو اپنے پاس اتنا پیسہ مال دور رکھتے ہیں کہ صاحب انصاف رہتے ہیں है? اس چاہتے بھی نہیں ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو کھائیں خیر یہ آدمی جب چلا گیا اجتماع ہندوستان میں تاریخ چلائے رکھی اور بہت جہاد کو نقصان پہنچایا جس بات شہید شہید احمد اللہ کی شادت ہوئی تو انگریزوں نے اس کو ایک جاگیر کا پروانہ بھیجا جاگیر کا خط دے جا تو اس نے کہا یہ ایک اس بدلے میں تو نے کہا کہ آپ کے پراپگنڈے نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا تو اس کے شکریہ میں آپ کو یہ جاگیر دے رہے ہیں تو آدمی تھا مخلص تھا بے وقوف تھا مخلص نہیں تھا بے وقوف اس بات اس کو پتا چلا کہ اسے اتنا بڑا نقصان پہنچا تو اسے پروانہ پھاڑ کر پھینکا اور ساری عمر روتا رہا کہ افسوس مجھے اس بات سے پتہ نہ چلا کہ میں نے کیا نقصان کیا پرنڈوں کو چلا کر اچھا حیرت انگیز بات ہے انڈیا آفس ریکارڈ میں وہ تاریر موجود ہے لندن کا جو انڈیا آفس ریکارڈ ہے ہندوستان کی جو خط و کتابت تھی ہندوستان کی حکومت کی اس کا پورا ایک ریکارڈ ہے برطانیہ میں لندن میں علاوہ خالد محمود صاحب نے اس میں سے وہ خود نکالا ہے وہ ریکارڈ اور مجھے یاد پڑتا کہ پہلی کتاب جو ان کی تھی اس میں اس کا وہ تھا عکس تھا, تھا اس کا یا وہ لکھا ہوا تھا اس میں دوسرا ایڈیشن میں شاید ہٹایا انہوں نے اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی میں جب انگریز بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا تو اس میں پچاس آدمیوں نے ایک درخواست لکھی ہے بہزور وائجنا بہزور بائج ملکہ برطانیہ صاحب اس میں لکھا انہوں نے کہ یہ جو اٹھارہ ستاون کی بغاوت ہوئی ہے یہ چند سرفرے ناسمجھ مولویوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور ہم سرکار برطانیہ کو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان قطن ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں ہندوستان کے ہندوستان مسلمان, کے مسلمانوں کے نمائندہ ہم لوگ ہیں اور ہم سرکار انگریزیہ کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ سمجھتے ہیں اور نیچے پچاس آدمیوں کے دستخط ہیں تو ان لوگوں نے استخاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کنہر کا فتوا نہیں لگایا ہے نے الواعد پر اٹھارہ سو میری گنگے بازی جی کرنے والا پر تو اس اندازہ ہوتا ہے کہ ان انہوں نے فقط انگریز سے جان چھٹانے کے لیے ترتیب اختیار کی ہے تو اس میں انگریزوں نے لمحہ کے دو گروہ بنا لیے ایک جو ہے ایک, اور ایک, ایک جو ہے وہ جنونی اور ایک سمجھدار تو اس کے بعد اپنا فنڈ دینا پیسے دینا رابطہ رکھنا انہیں پچاس گدیوں پہ ان لوگوں کے ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر ان کی اولادوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں پھر انہوں نے ان میں یہ کام کیا ہے کہ وہ جدا ہیں تم جدا ہو ان کا دیکھو یہ عقیدت تم ان سے خراب ہے ان کا یہ عقیدت تم سے خراب ہے ایسے گستاخ ہیں،, ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو باقی ان کے پاس تو بڑے بڑے علامات ہوتے ہیں یہودی عدی اور عیسائی جو کہ ہمارے اختلافی مسائل پر ان کو بڑا عبور اور مہارت ہوتی ہے دوسرے نسل کو پھر انہوں نے تیار کر لیا ہے تو احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب کا تو تھا اس پر پہلے اس پر نے کفر کا فتوا انہوں نے نہیں لگایا پر. نے تھا کفر کا فتویٰ لگا کر وہ دستخط کیے اس پر کفر کا فتوی پر لگایا ہے. یہ مشتقبال صاحب کو یاد ہوگا ٹانگ کا ڈی سی رہا تھا یہ جمیر کو والا بلاکوٹ والا تو ایسے مجھ سے کہا کہ ہماری ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر بدنی تحری چلے تو اس میں ہم بریلوی علماء کو بلا کر ان کو پیسے دے کر اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پھر ان کو استعمال کرتے ہیں جس وقت افغانستان کے مسئلے کے خلاف افغانستان کے حملے کے بارے میں جب مرکز میں بلایا گیا مشورہ بلایا گیا علماء اور مشاعر علاقوں کے لوگ سب کا جو سیاسی والے تھے تو اس میں ملتان اپنی خان کے پیر صاحب کو ایک ڈپٹی سیکرٹری ٹیلی فون کر رہا تھا کہ آپ کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور اپنا ہوٹل میں کمرہ بک وہی آپ کو بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں اس میں آئیں گے ضرور اور وہاں پر آکر کر آپ جس بات کی مولویز کے خلاف بات کریں تو آپ اس کے ہاتھ میں کھڑے ہو کر بات کریں گے ایسے ان کے پاس فہرستیں ہوتی ہیں نا جن آدمی کو انہیں بلانا ہوتا ہے ان کو لکھا بھی ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اتنے معاوضے پر دیسی رپورٹ لکھتا ہے نا علاقے کی علاقے کی لمبا کی گدیوں کی ادھر ادھر ڈاکوں کی چوروں کی تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلانے آدمی جو ہیں برباد سرکار کے کام کیا کرتے ہیں اور اتنے اتنے پیسے کی ان کی چاہت ہوتی ہے اس پر وہ ہو جاتے ہیں یہ خیر منسوخ تھا بڑا صوبے کا افسر گزرانا تھے ہمارے رات کے مریضوں میں سے تھا تو یہی بطایا, یہ تو بتایا کرتا ہے فلاں ضلع میں فلاں فلاں تھے فلاں ضلع کے ضلع میں ڈی رہا ہوں تو اس میں یہ چار آدمی یہ پانچ سا, یہ بولی پیڈ ہوتے تھے آپ جو ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا آگ بات ہوں کیسے دلال کے ساتھ سا. سمجھتے ہی اس کو پتا ہی نہیں پتا پیٹ پر ہوا اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا تو سمجھ میں نہیں آتی بات <laughs> ساتھ ہی آگے سارے دن زمان سے بھائی تو خبر اللہ دودھ سلے کریم توحید کی بات مکمل ہوئی ہیرس کی بات مکمل ہوئی آج اللہ تعالیٰ توفیق دے تو غضب اور شاہ دونوں کی بات مکمل ہو جائے ہیرس کی سفت اللہ نے ہیرس کا رضیلا دیا ہوا ہے یا صفت دی ہوئی ہے ملکہ ملکہ ہیرس کا ملکہ دیا ہوا ہے تاکہ انسان کام کرنے کا اس کا جذبہ پیدا ہو اب ملکہ جو ہے تو اس کی استعمال ہے دنیا کی ہرس ہو گئی تو وہ حرام ہو گئی یہ نسان تباہ ہو گیا اور آخر کی ہرس ہو گئی اور حماد کی ہرس ہو گئی تو آج بن گیا اور گلو گلزار ہو گیا تباہ وہ باہر ہو گیا گلو ہو گیا اور دوسرا جو ہے تباہ برباد ہو گیا ملکہ اس حرس کا غرض استعمال ہو گیا غضب کا ملکہ ہے غذب کا ملکہ اور غصے کا ملکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مفادات کو سنبھالنے کے لیے انسان کو دیا ہوا ہے اور اس ملکہ کا استعمال ہے اگر تو باطل کے لیے نہ کے لیے غلط کے لیے استعمال ہو جائے اس کے خلاف استعمال ہو جائے تو ایک الگ مالا کی ہے شعبہ ہو گیا اور میز اپنے نفس کے بدلے لینے کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لڑنا جھگڑنا غصہ کرنا پریشان کرنا لوگوں کو اور مصیبت میں ڈالنا اس کے لیے غضب کا ملکہ استعمال ہو جائے تو یہ تباہی ہے بربادی ہے اس لیے وہ امام شاف رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ماما رحمۃ اللہ کا کال ہے غصہ نہیں آتا وہ گدا ہے امام شافی رحمۃ اللہ کا کال ہے کو غصہ نہیں آتا وہ گدا ہے یعنی اس کی انسانی نفسیات ہی نہیں ہے کہ اس کو غصہ نہیں آتا پہلے دن جو آدمی پڑھ رہا تھا کتاب کا کیا ہے تبھی الفیر پڑھ رہا تھا آدمی نے اگر یہ تذکرہ کیا کہ میں ایسے مجھ سے بدکاری ہوئی تو حضور اس لاسم کھڑے ہو گئے تو یہ وہ جلال ہوتا ہے غصہ ہے جو کہ نہ اہل حق کو محسوس ہوتا ہے اور حضوصن یہ جو سیکس کا گناہ ہوتا ہے یہ چونکہ غیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت غصہ اس پر تاریخ ہوتا ہے یہ نازل ہو گئی کہ اربات اربات اشوادا والی زدا کے بارے میں کہ چار گواہ جب لائے جائیں گے تو پھر سزا نافذ ہوگی جی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی یار صلاحیت آدمی اپنے گھر پر آئے اور اپنی بیوی بی کو جو ہے تو دیکھے تو کیا چار آدمی کو گواہی کے لیے لائے گا یہ قریشی کی غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے کا جذبہ یہ تھا کہ وہی اس اسی کو قتل کرنا ہے وہاں گرد سے آپ کہتے, کہتے تھے جو وہی ہوتی تھی جان نے فرمایا کہ وہی تو یہی آئی ہوئی مہاراج یہ صحابی جو تھے تم کو بڑا سو ہو رہا چار گوا کیسے لائے گا تو پھر اس حکم کی تفصیل آئی کہ آدمی نے اس وقت جذبہ غیرت علیہ نے قتل کر دیا تو یہ خدا تعلی ہاں کے پکڑ نہیں ہے خدا تعلی ہاں کے پکڑ نہیں ہے اور برادری نے انہوں نے سب نے اس کے کیس کو عدالت میں پیش نہیں کیا اور وہ اس پر انہوں نے اس کو مان لیا کب تو, تو کیس عدالت کو گرمی آیا تو یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر کیسے عدالت کو آگیا تو عدالت اپنا عدالتی کاروائی کر کے اس سے چار گواہوں کا مطالبہ کرے گی ارمی ہوگا اس پر خاص نافذ ہو ہوگا گھر کھاؤ اٹھے گا جو بیوی بی ہو گئے بدگاری میں نے دے کے قتل کر دے گا دوسرا جو ہے وہ حفاظت کرتا بھی شریف نے بتایا ہے کہ باپ اس سے آل ہو جائے اس سے فارغ کر اس کو فارغ کرتے اس سے اللہ ہو جائیں گے جذبات میں آگے اس نے قتل کر ہی دیا تو آخر میں یہ اللہ کے پکڑ نہیں ہے اور لیکن دنیا میں اگر قانون کے سامنے آیا تو قانون تو سارے انسانوں کے کل ہی مفاد کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور او اللہ کا اس ترتیب سے دیا ہوا ہے ایک آدمی کے جذبات کی راحیت کے لیے نہیں ہے تو یہ جب بات یہ حکم کی تفصیل جب بیان ہو گئی تو پھر نے کہا ہاں اب, اب ٹھیک ہے تو ویسے وہ اس بات کے لیے کہہ رہا تھا کہ غذب اور یہ غیرت ہے وہ تو اس طرح غضب کا اظہار ہونا وہ تو کو کوئی لفظ ثابت ہے تو آپ کے چہرے کا سرخ ہو جاتا اور آپ کی ایک رگ مبارک پیشانی کے درمیان میں سے گزرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جس وقت آپ موسے میں آتے تھے تو آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ و ہو, ہو جاتا تھا اور آپ کی پیشانی مبارک کی درمیانی رگ جیسی تھی وہ پھڑکنے لگتی تھی تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے لیکن ہاں غذب جو ہے وہ جس پر, پر غذب اور غصہ تاری ہو گیا تو اس کے بعد اب جو ہے تو یہ جوش جو غصے میں تاری ہوا ہے یہ جوش جو غصے میں تاری ہوا ہے یہ کامل آدمی کے حوش کتابے ہوتا ہے اس کا حوش نہیں ہوتا ہے کہ غصے کے جذبات میں کام کر لے اس کا حوصلہ بھی کام کرتا ہے اور حوش جو ہے جوش حوش کتابیں ہو اور ہوش شریعت کتابیں ہو یہ ہمارے سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے جو ہمارے بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جوش حوش کتاب ہو حوض شریعت کے تاب ہو تو شریعت کی روشنی میں وہ غضب استعمال ہو یہ فضائل میں بھی ہمارے لکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ برحم کرے اس آدمی پر جو کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے کریے کوڑا لٹکائے رکھے آپ کوڑا لٹکائے رکھے والی حدیث آئی ہوئی ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ اللہ تعالی رحم کرو سال پر جو اپنے گھر میں مفہ میں تربیت کے کریے کوڑا لٹکائے رکھے اخدا عزیز شریف مدرسے کے سبلا ملی سبو والا حدیثوں سو رے کے تو بنیادی طور سے محمد پختون نے <متصف> سرکان سر بنے والا کچھ نہ کہیں گے اب سر سر پتھروں سے ٹکرانا اور پتھروں کو سر سے ٹکرانا محمد اٹھانے مزاج اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے اس نے آ کر گھر میں گئے ماشاء اللہ کہ خیر ایک ٹنڈنڈا رکھا اس کو اور ہر روز کسی پر کبھی کسی پر بچتا ہے کسی کسی پر کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی کبھی کسی کے گئے تو کیا ہو گیا کسی کا کیا کسی کو تھپڑ مارا آم گئے معذور ہو گئے کسی کے کار کا پردہ پھٹ گیا تو یہاں سے لام سے بتا سکے یعنی کیا کیا کر سکے کل میں نے دورے پڑا ہے کہ کوڑا لٹکائے رکھے تو میں کھا کرتا ہوں مزور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کوڑا لٹکائے رکھے کوڑا چلایا رکھے نہیں کہا ہوا گھر میں کوڑا چلائے رکھے کوڑا لٹکائے رکھے تاکہ اس کے خوف اور دبدبا گھر میں ہو تو اس کی ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو مارا کان کا پردہ پھٹ وہ خود ہی اینٹی تھا بیٹے کا کان کا پردہ پھٹ آپ بتائیں کہ گھر والی کی ہڈی ٹوٹی ہے ٹانگ کی جی بازو کی ٹوٹی ہے کیا بات ہے جی جو سازی جماعت کی ویلونا کالو مانے والی کالس ہیں کہ ہیں تو کہاں میرے دل میں غصہ نماز پڑھا نماز اور مجھے کہاں غصہ آتا ہے اتنا ایمان اں ہے کہ نماز پہ غصہ میں آتا نماز نہ پڑھنا ہماری ایمانی سے تو ایسے نہیں ہے کہ گھر میں کوئی نماز نہ پڑھتا میں غصہ آ رہا ہوں پردہ چھوڑ دے بچہ تو غصہ آتا ہے کلاس بن گئے غصہ آتا ہے تو یہ آپ نے کیوں بازو توڑ دی ٹانگ توڑ دی درس کی بہت غصہ تو ہوتا ہے اور دوسرے غصے دل میں جمع ہوتے ہیں بیوی کے خلاف اور ساجی صاحب نے جب کہہ دیا کہ نماز نہ پڑھنے مار سکتے ہو تو مل گیا اب باقی اس کر رہے کے یہ تو پوچھا نہیں استاد صاحب سے کہ مارنا کیسے ہے اب مارا ڈنڈا اس نے تو گھاڑیاں توڑ دیں اور پتلی شاخ سے پرنیوں پر رانوں پر پتلی شاخ سے مارنا ہے جس سے اس کو بچے کو یا عورت کو تکلیف ہو جائے درد محسوس ہو جائے اور بھی کبھی کسی وقت پال لیا پھر ایسے مہینہ دو مہینہ اس کا ڈراوا ہی سناتا رہا پیار لوٹ در تو لمان پیار لوٹ در بس واقع بس یہ اور اس میں بھی یعنی یہ, یہ مارنے کی اجازت ہے لیکن مارنا بہتر نہیں کہا گیا باتوں پر مارنا بہتر نہیں کہا گیا تو غصہ ہوش کے تابع ہو تابے ہوسے میں آ کر ہم ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے اپنے لیے ہلاک خراب کر لیتے ہیں ایک منٹ منہ پر تالا لگانا ہوتا ہے سارے الٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنی سس کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوتی تھی تو اسے کسی نے بتایا کہ پیر صاحب جی ہے تو وہ کچھ دم کرتے ہیں پھر لڑائی نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا اچھا جی وہ چلی گئی پیر صاحب کے پاس تو پیر صاحب نے تین کے اندر دم کر کے اس کو دیے اور کہا کہ یہ جس وقت لڑائی شروع ہوا تو, تو ان کو دانتوں کے درمیان رکھے گی اور جب وہ گالیاں اور شور شرابا شروع کرے تیری سانس تو ان کو دباتے رہے گی بس لڑائی ختم ہو جائے گی خورشید علی آج ہم نے سوچا گئی آگے بنے والوں کو بولے جنگ تو ایک بازو کا جو ہے یہ ہم جو یہ جیلی پیر قسم کے لوگ ہوتے ایسی مطلب اپنا نکالتے رہتے ہیں لوگ بےچارے ان پڑھ ہوتے ہیں ان اتنا سوچ سوچ کام نہیں کرتی ہے ہم اپنا کام نکال لیتے ہیں. تو چونکہ منہ بند کیا ہوا تھا منہ کھول نہیں سکتی تھی سب ملا کے خیر سم رہا تھا صاحب دم کی ہی میں جگڑی نشیع. تو جھگڑا خاک ہوتا کہ وہ <laughs> اس کا منہ بند تھا, رہی تھا وہ بڑی خوش ہوئی کہ بس آپ تو کتنا اچھا وہ مرجاویز ملا ہے اس کو دباتے جھاڑا ہی نہیں ہوتا ہے تو منہ بند کرنا ہے اسے کے حال میں منہ بند کرنا ہمارے ایک, ایک مرید نے خط دیکھا کہ گھر میں یہ یہ خرابیاں ہیں یہ یہ خرابیاں ہیں اور بیوی ایسے تنگ کرتی ہے وہ سہ ساری اس میں تفصیلات دیکھی میں نے کہا کہ وہ آپ میں آپ جسے میں کچھ سوال کروں گا اس کا آپ جواب دیں گے پھر اس کے بعد اس میں فیصلہ سنا ہوں میں نے کہا گھر کے سارے کام تیری جو بھی ٹھیک ٹھاک کرتی ہے ٹھیک ٹھاک کریں گے بچوں کو سنبھالتے بچوں کو سنبھالتی ہے اور ساری باتیں میں نے حیاب پڑھتا ساری اس نے کہا بالکل ساری باتیں میں اس طرح کی باتیں کرنا اس کے مزاج میں ہے اس کا مزاج ایسا ہے تو مر لگا کے باتوں کو برداشت کر لیا کرو تو آلات ٹھیک ہو جائیں گے اگر تمہاری اسی نفرمانی کام نہ کرے گھر کو نہ سنبھالے یا یاد نہ ہو یا فردر نہ ہو اس کو یہ ہو اس بات کو آپ سوچ لیا کریں سارے کام ٹھیک ٹھاک کر رہی ہے ایک زمان اس اصلاح لاتی دیتی ہے تو اس کو برداشت کر لیا کرو بس آلات درست ہو جائیں گے تو اس نے پھر مہینہ دو مہینہ اس کو اس طرح کرنے کو میں نے کہا دو مہینے بعد اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کے مطابق چلتے ہوئے ہمارے مطالعہ درست ہو گئے اور یہ و سالک میں ایک مرید نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس پر اسی بات کو پوچھا ہے کہ گھر والی بڑی بد ہے اور بڑا الٹا سیدھا بولتی ہے اور تنگ کرتی ہے پریشان کرتی ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ دراصل شیطان عورتوں کے ذریعے سے دن لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ لڑے ان سے اور ان کے آلات پریشان نہیں بڑھے تو اگر تو اس وقت یوں دھیان کر لیا کرے کہ اب اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہے اور حالات خراب کرنا چاہتا ہے تو اس بات اس مشق کو کر کے پھر مجھے لکھو تو انہوں نے لکھا ہو نے کہا جی میں جس وقت اس وقت میں یہ دھیان اور مراقبہ کرتا رہا کہ اب شیطان حالات خراب کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے چندن جب میں نے اس مشق کو کیا تو بس اس کی اس ساری کڑوی کے سلی پر بول میں نے چھوڑا تو بس ہلا ٹھیک ہو اس وقت کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سارے آئے اور جس طرح کے وہ خواب میں نے دیکھا تھا گیارہ ستارے اور چاند سروی میرے ساتھ میں سیدھا کر رہے ہیں وہ ساری باتیں جب ہو گئی تو نے کیا کہا وائر شیتانتی کون پڑے گئی شیتان و بینی او بین اخوتی وہاں صاحبان اس وقت نہیں ہے مجھے اس سے پہلے اس سے پہلے آئے پہلے آج پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے آج قائد پڑھنے کے بعد آفس کو پڑھ لیتا ہے لیکن آپ اس کے الفاظ بتائے اس سے پہلے آئے تو یہ تو پھر پڑھیں گے ہاں آپ پڑھو آفس صاحب ہاں یہ اللہ ترا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جوڑا بعد اس کے میرے درمیان کہ مارے, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی یعنی یہ نہیں کہا کہ بھائی میرے ایسے میں نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو آیا کہ نہ ہو کر خطرہ بلا تمہیں میرے سامنے لے کر آیا ہے تم نے مجھے کنویں میں نہیں گرایا تھا تم نے مجھے بیچر نہیں تھا جی لاتا سے نہ اکڑی ماسل یہ سب کچھ ذہن سے شیطان نے کروایا میرے بھگن نہیں کیا ہے یہ شیطان نے کروایا تو یہ شیطان کا جو نفسیات والوں کے ساتھ کانسیپٹ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ نہیں ہے شیتان ایک حصی چیز ہے یہ نفسیات والے کہا کرتے ہیں کہ دی کانسپٹ آف شیتان از ویری گڈ فار دیٹ آفل ریلیشن شیطان کا تصور لوگوں کے درمیان تعلقات کو درست کرنے کے لیے بہت اچھا تصور ہے کہ اس میں جو نفرت کا جذبہ تھرڈ پرسن کی طرف چلا جاتا ہے کیا ایک بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے کیا دوسرے بھی کہتے شیطان نے کیا دونوں بیچ میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے شیطان کا ماننا جیسے نفسیات والے مانتے ہیں یہ عقیدت ہمارے ہاں گئے تو شیطان باقاعدہ حصی وجود ہے مخلوق ہے جنات میں سے اور ایسی مخلوق ہے اور وہ ایسی مخلوق جو ہے تو آتا ہے وہ وہ ڈالتا ہے اس کو وسفزا ڈالنے کی اس کے بعد قوت ہے قلب میں وسوزہ ڈالتا ہے الگ طلب والے بندے اس کو بس وزارتے بھی محسوس کرتے ہیں اور مشق ہو جائے روحانی تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو بات آتی ہے وسفر اغوائی شیطانی ہوتی ہے قلب میں ادھر سے جواد رحمانی ہوتی ہے اغوائی شیتانی ہوتی ہے اور یہ اس وجود ہے جن ہے اس کی اولاد ہے مخلوق ہے پوری نہیں اس وقت تاریخ اور باقی شیطان میں ہوتا ہے تو وہ یوز والا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے زیادہ کی تھی ابا جان آپ تو امی ابا تو ابھی دونوں آ ہیں نا سامنے تو انہوں نے میرے ساتھ یہ اجازتیں کی تھی تم نے کہا دعا مانگے تو وہ ایک دعا اس میں یہ ہے کہ یہ شکر اللہ کا کے استعمال جوڑ دیا اس کے بعد کے شیطان نے ہمارے درمیان اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی صاحب نے نکالی نا کہ اللہ تیرا شکر شکر ہے ربیف انہوں نے کہا کہ بجان کو خواب کی تعبیر یہ ہو گئی سارے آئے ہاں قدار قد مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو جو ہے تو وہاں جیہات اور بذبی علاقے سے لے کر آیا اس کے بعد کے شیطان نے نظارہ شیطان کا کیا معنی ہے جیسا کہ شیطان نے اتنا اغوار اور اسابے سے ہمارے درمیان کہہ کر ہمارے حالات کو خراب کیا اتنا سبحان اللہ دی. اب اس میں ساری باتوں کو بھول بلا کر سارے غصے کو بھول بلا کر جو ہے نے اس بات کو لیا تو اس مرید نے لکھا حضرت صاحب جب آپ نے کہا کہ شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے اس بات کو میں سوچتا رہا تو اس سے آلات ہمارے بالکل ٹھیک ہو گئے جب اس کی شیطان اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے تو میں بھی اسی طرح کیا میں بولنا میں شروع کر دوں تو اس کا مطلب دونوں شیطان کے الاحکار بن گئے تو انگریجی میں تو حالات خراب ہوں ہم ایک دفعہ جماعت میں نکلے یہاں اجتماع تھا تخبائی میں اگر مولانا انعام صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو ہمارا پہلا بیج کا تعلق اگر جی مولانا انعام صاحب کے ساتھ تو اپنے نے ایک ساتھی جی سے کہا کہ اگر جی سے ہمارا مسافہ کرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ وقت دیں گے تو مفت مسافہ ہو جائے گا تو ہم نے چلو چار دن دی ہے چار دن کی چھٹی تھی آدر جی سے مسافر ہوا جمع میں نکلے آپ جماعت میں جوں چلے تو جماعت میں ایک عمر بابا ہے ایک ہمارا امیر صاحب ہے حافظ کریم اللہ ایک عمر بابا ہے یوں جماعت چلی تو وہ عمر بابا پچھوا ٹول قطار کے شہر شہر الگ سے وہ بس فوراً امیر بن گیا فوراً امیر بن گیا اور ساری اس کے ہدایات انسٹرکچر ساری اسے دینا شروع کر دی تو میں جو ہے امیر صاحب کا میں اس کا بولتے بہترین نائب امیر تھا اس کا میں تو مجھے بڑا غصہ آیا میں مڑا عمر بابے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو چلا پگی سو کے چہرتا خود نافذ کرو کری ہوئی احکامات نافذ کرنا تو میں شروع کر دیے ہیں امیر بن گئے مفت میں امیر تو آبد کری ملا صاحب ہے آبد کریب اللہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب میں بالکل نہ بولو خاموش ہو جاؤں بس امیر صاحب نے بالکل اس کا اپنا امیر بنا دیا وہ سمجھ گیا کہ صحیح مزاج ہے تو کوئی کام کرتا کہ تو مر بابا سنگا پکو تو مر بابا فوراً اپنی ساری انسٹرکشن تھوڑی دیر میں بول لیتے تھے بس وہ ایک دن ڈیڑھ دن جو بس امر بابا بالکل اس کو ہوئے ہوئے بس وہ ایسے حالات خوشگوار کر دیے تو میں کہنا چاہتا تھا اگر اس سے میں نے کیا ہوتا تو جماعت میں دو پارٹی ہوتی ایک پارٹی عمر بابا کی ہوتی ہے ایک امیر صاحب کی ہوتی ہے اور بجائے یہ کہ یہ تقلیق کریں وہ سارے دن لڑتے لڑتے گزر جاتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے ہو، شیطان کے گھوڑے بنے ہوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں ہم اور بلّہ نے اس کو بصیرت دی امیر صاحب کہ نہ جس بات آنا نہ اسی میں آنا اور کہ بچے کے کسی شرارت پر جب آپ کو غصہ آئے تو غصہ آنا بری بات نہیں لیکن آپ ہوش سے سوچیں کہ اس کی شرارت کتنی ہے اس کو سزا کتنی دینی چاہیے اور پھر میں جذبے کو ٹھنڈا کرنے سے آگے بڑھ کر اس کو سزا نہ دیں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے جذبات سے خالی ہوگا اس کو سزا دیں اور اس میں بھی تربیت والے مشائف سے پوچھیں سزا دینے کا طریقہ کیا ہے آڈیاں آڑ... توڑنا سزا نہیں ہے شیخ شیخازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوئے گلستان میں یاد آئے گا انتاب صاحب کو بلی کو جو مارا تھا آدمی نے واقعہ یاد آیا کسی کو کبوتر اور مرغیاں وغیرہ بلی نے کھائی ہوئی تھیں تو آدمی نے کھایا اس کو میں خوب ازیت دے کر ماروں گا اسے کمرے بند کیا اس کو مار سارے دروازے بند ہیں روشن بس کو مار رہا ہے نہ تو اتنا سخ مارتا ہے کہ مر جائے ایسے مار اس کو تکلیف ہو تو بری دروازے سارا کہ اس کو یاد ہوگا شاگرد دے. میں تو استاد استاد نے یاد کیا ہوئے شاگرد ہوئے شاگردان یاد ہے گلستان میں یہ سندھوری مغلو حل کلب اس کے آخر میں جو نتیجے کے طور پر دیکھا ہوا جی جی؟ نہیں, باتا, باتا. تو اس میں شیخ سازی الحمد للہ لکھا ہے کہ آپ کسی کو اتنا اذیت نہ دیں اتنا مجبور نہ کریں کہ اپنی اس, اس کا ذہن اتنا پھر کام کرنے لگے کہ اپنی قوت کے آخری وہ ایسے کو استعمال نہ کر لے تو اس میں ایک بلی بھی کتنے بڑے آدمی کے موت کے ذریعے بن سکتی ہے یہاں اشینی میں باپ بیٹے کو مارتا رہتا تھا مارتا رہتا تھا بس ایک دن بیٹے نے بندوق اٹھائی اور بس اس نے پارو کر دیا تو اس نے بجائے اپنی مار سے بجائے تربیت کے بیٹے کو بھی جہنمی بنایا اور اپنی جان سے بھی آ دو بیٹا یزید کی طرز زندگی سے امیر رضی اللہ عنہ سے خفا رہتے تھے اور اس کی بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرنا اس کو بڑا سخت سختی میں رکھا ہوا تھا تو ایک دفعہ ایک شادی آئے ان کے پاس رہے ملے ملائے اور جب جانے لگے تم نے کہا کہ کوئی مشورہ آپ کا کوئی اچھی رائے جو میرے بارے میں آپ کو تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنی اولاد کے ساتھ اتنی سختی نہ کریں کہ ان کے جذبات آپ کے خلاف ہو جائیں اور وہ آپ کی اچھی عادات اور آپ کے اچھی طرح زندگی کو بھی وہ برا چلنے لگے اور اس کے خلاف ہو جائے تم نے کہا پھر میں کیا کروں تمہوں نے کہا کہ تم جو ہے اس کے ساتھ طرح شفقت کا نرمی کا برتاؤ کرو اور تاکہ اس کے آپ کے ساتھ محبت ہو قریب آپ کیا ہے اور آپ کی اچھی عادات اچھے خسائل کو وہ لے لیں انہوں نے اچھا انہوں نے کہا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تو بڑے خوش ہوئے پتا جی کو کچھ تیس ہزار دھرم اور تیس تھان کپڑے کے انعام میں ان کو دیے سابی نہ اس کو عزیز کو بلایا اور خوش کرنے کے لیے اس کو کچھ تیس ہزار دھرم اور تیس تھان دیے سر پر ہاتھ وغیرہ پھیرا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھرکی اس کی آئی جی تو بڑا خوش ہوا پتا سا تھے عزیز نے سخی اتنا تھا یہ تو اسے آدھے درم اور آدھے کپڑے جو تھے وہ ان صحابی کو دیے تو آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں مجھے تو میں تو برا آدھے گھر حالانکہ جو شیو نے لکھا ہوا ہے نا کہ اپنی ماہرموں کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا اور شراب پینے والا تھا ایسی بات ختم نہیں اس ماحول کے حساب سے متقی نہیں تھا یہ اس کی خلافت کا طبقہ چلا مجھے شدہ میں کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھو جی تو اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جماعت کی نماز اس کی رہ جاتی ہے تصویر اللہ اس سے رہ جاتی ہے اور سب سے بڑا تصویر اللہ سے رہ جاتی ہے نماز اس سے رہ جاتی ہے اور رات کے وقت اس کے گھر میں کسی کہانی والوں کی مجلس ہوتی ہے تو زمانے میں اس طرح ہوتا کہ کسی کہانیاں سسرانے والے ہوتے تھے ان کے پاس کسم کسم کی کہانیاں ہوتی تھی رات کو آ جاتے تھے مجلس گرم ہو گئی چلا دلا دیا تو انہیں کسی کہانیاں سسانا شروع کر دیش کی کسی کہانیاں اتنے ایسا فاطق فاضل آدمی ہے کہ نماز ماس اس کی رہتی ہے اور کیسے کہانی کے کی مجلس اس کے پاس ہوتی ہے اور کتنی فضول خرچی کرتا ہے اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں خیال کے بعد وہ انہوں نے طرز بدلہ امیر باجی اللہ نے استنبول کی جو دنیا کے فتح کے لیے بھیجا ہے جو لشکر کا ابیر بنایا اس کو اور وفات والے سال کا حج کا خطبہ بھی مزید نے پڑا ہے عالم بھی تھا عالم سخی بہادر جگجو ساری تھی وہ اس ماحول کے لحاظ سے متقی نہیں تھا اور جس وقت لوگوں نے کہا کہ اب آپ کے بعد خلافت جو تھی مسلم ضلع کو دینی طے ہوئی تھی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ ضلع میں خلیفہ ہوں گے یہ دو شرائط پر بیت کی تھی نا امام رضی اللہ نمین و ایک یہ کہ ان کی وفات کے بعد خلافت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہوگی اور دوسرا یہ کہ یمن کا خراج جو ہے وہ اہل بیت کو دیا جائے گا یمن کا جتنا خراج آئے گا وہ اہل بیت کو دیا جائے گا تو پسند یہ کتنے چھ لاکھ درم یا کتنا ہوتا تھا وہ تاریخ کی کتاب میں والا نے کھا رہا ہے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ نو اخلاف دینے کا جب کہا گیا تو اس میں امیر رضی اللہ کی رائے یہ تھی کہ اب آلات اتنے تلخ ہو گئے ہیں ہمارے درمیان اور اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے اور چالیس سال سے بنی میاں کے کردار نافذ ہے کہ اب اگر اس سیٹ اپ پر ان افسروں پر ان جنرلوں پر اور ان گورنروں پر جو کہ بنی میاں کے دور کے چلے ہوئے ہیں ان کا اپنا سیٹ اپ ہے اگر میں صرف ایک فرد واعد کو کر بٹھاؤں امام وصلۃ اللہ کو تو یہ سیٹ اپ کامیاب نہیں ہو سکتا اور ان سب گورنروں کو سب جرنلوں کو سب افسروں کو سارے سیٹ اپ کو معذور کر کے وہ نیئر لائیں تو اس کو لا نہیں سکتے لہذا شرا کے صاحب اقرام نے کہا کہ اپنے آپ خلیفہ جوہیت جزید کو بتائے جب اس کے اعتراض ہوا کہ متقی نہیں اس کی یہ باتیں تم نے کہا کہ اسلامی نظام میں فرض واعض کرایہ نہیں چلتی ادائے شورا کی چلتی ہے تو لہذا یہ شورا کرائے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکے لیکن ایسا باتوں کے باوجود نے زندگی میں اس کو طے کر کے نیے سے گزرے ہیں ان کی وفات حال میں ہوئی ہے کہ ان کے بعد یہ بات طے ہو کر ان کی خلافت کا اعلان ہوا ہے اس کے لیے بیٹھ کر یہ لوگوں کو بلایا گیا ہے تو خیر یہ سب ایسے بات آگی درمیان میں اور, اور کیونکہ ایک بات کی بڑی دلچسپ اور بہت اس میں بہت بڑے خطرناک سوالوں کا جواب ہے جو آپ کو کسی جگہ سے نہیں ملیں گے ساری عمر کتاب پڑھتے رہے اس کا کیا نام ہے اس وفدار کا برام نام ہے بارام ساری عمر کتابیں پڑھتا رہے نا ان سوالہ میں جواب نہیں پا سکتا نہ پا سکتا تو ہم نے پخرا کی جوتی سی کی ہے وہاں سے اس بار یہ بات ہے تو بعض وہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ غصے کے بارے تربیت میں غصے کو آپ ایسا جذبات میں آ استعمال کریں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرت پیدا کریں ہمارے مولانا امرجان صاحب اور لطفہ سنایا کرتے ہیں لیکن مربت کے علاقے کے بزرگ ہیں امرجان صاحب وہ کہتے ہیں جب عمر زیادہ ہو جائے تو بیویوں بی کو تو نے اپنے خلاف کیے ہوتا ہے بیٹوں کو تو خلاف کیے ہوتا ہے بیٹیوں میں خلاف کیے ہوئے ہوتا ہے نوکروں میں ہوتا ہے تیرا تو گھر میں ایک ووٹ بھی نہیں ہوتا <laughs> سارے ووٹ تیرے خلاف کب بتائیں آہا, وہ چند دن پہلے ساتھی آیا نے کہا جی بتایا کہ گاڑی ٹکرا گئی اور دوسرے آدمی کی گاڑی کو سے توڑ دیا پھر اس کے بعد لڑائی ہو گئی تو میں نے کہا کارگزاری سنا ہو کہ اس سے اترتے آدمی کو کیا کہا ہے وہ نے کہا اس سے اترتے آدمی کو کہا ہے کہ تیرا تو کوئی پندرہ بیس روپئے کا نقصان ہوا ہے نقصان تیرا زیادہ نہیں ہوا تو اس نے کہا میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں معاف نہیں کرتا ہوں تو کہتا اس نے دو سو روپئے سے دیا تو میں نے کہا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ تھا نا اتر سے ہی بات کرنے کا طریقہ تھا میں ایک دفعہ آ رہا تھا وہاں سے یہ سے کو یہ چوک ہے جس کا جو مسجد درویش کے بعد آتے ہیں تو پھر آگے چوک جو گفٹ کی طرف مڑتا ہے نا اس چوک میں سے میں موڑ رہا تھا آدمی جا کر ڈاک گاڑی ماری ماری گاڑی کو موبائل اس سے پکڑا ہوا ہے خیر موترا سے بھی گاڑی کھڑی کی میں نے گاڑی کھڑی کی میوترا اب مجھے وہ جو چیتنا کے جو مشق کی ہوئی ہے تو کبھی جذبات میں آ کر مشق بھول جاتی ہے وہ جو بزرگوں نے تربیت کی اسی مشق کرائی اسی وہ بعد میں بھول گئی بات کرنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کو میں بھول گیا اترتی میں نے کہا کہ نہ قانون میں نے پوچھے گی نہ قانون پر سمجھتے ہو نہ کوئی ہو. موبائل آ پکڑا ہوا ہے یار گاڑی چلا رہے تو میری گاڑی کو مار دیا تو وہ بھی آگے جس بات میں آیا اس نے کہا کہ تیری ساری گاڑی میرے گاڑی کے دروازے کے برابر نہیں ہے اس کو مار دیا ہے قانون بخود نہیں سمجھتے ہو اور رہ گاڑی چلاتے ہو خدا اور رہ اور گاڑی چلے جا جی تو خیر میں اس کا بتا رہے گا یہ میرا ناد اور سروس خیر وادی باشدہ بے صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں اور ہر بات تو دفادی واپس آتے بیٹھے سے کہ بے تو ترتیب میں نے اختیار کی قطرتی اس کو میں کہتا روکیا زیاد نقصان ہونا رہے شیوگرس کا بس کہ میرے بھائی پش تو بات کرنے کا فریق ہے نا کہ میں بڑی عمر کا روکیا کہتے میرے چھوٹے بھائی ہے جی اگلے آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے میں سے کہتا کہ آپ جو ہے تو آپ کو زیادہ نقصان تو نہیں ہوا تو جواب میں کہتا یار کہ باپ نقصان سے آتے ہیں جسے نقصان زیادہ ہے کیا آپ کو تو زیادہ نہیں ہوگا بس پھر معاملہ ہی تو ختم ہو جائے اب وہ اس دن میں جا رہا تھا تو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ آگے گاڑی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آئی اس میں نے زور کی بریک ماری تو گاڑی میری اول کر اس پر چڑھ گئی فٹ پاتھ پی ایس آدمی آ کر ڈاس مارا بھی کتنے زور کی آواز ہوئی ٹریفک کھڑی ہو گئی جھاپ پڑنے کی یہ برکت ہوتی ہے گاڑی لگی بھی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے پتنی کیا ہوئے ٹوٹی کیوں نہیں خیر اترے تو لوگ آ گاڑی کو لدا کیا پی ایس کو لایا گیا وہ نوجوان لڑکا تھا پتنی لائے سر بھی اس کے پاس نہیں ہوگا ٹریننگ میں سوچا یہ ترتیب اختیار کی خاص ہوا تو خامہ مخاذ کو جذبات پہلانا ہے تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ گاڑی چلو رہا میں محنت یہ کرتے ہو تو میں بریک کیوں ماری ہے یہ کیا اور اس نے اپنے جذبات کا کر دیا میں نے خبر خود میں آگے آ رہا تھا پیچھے آ رہے تھے آپ کا فاصلہ جو ہے وہ نہیں تھا فاصلہ جو تھا آپ کا تو بچ جاتے آپ بھی نہیں بچ جاتا تو سمجھ گیا یہ بات اتنے ساتھ کوئی عورت بیٹھی تھی گاڑی تو سو کو میں نے کہا کہ بچیا دلک کوئی ہوگا دا فاصلہ شادی کا نہیں بے تم نقصان کی ہو بولتا نقصان کی کہ چلے میں نے کہا چر آپ کو کچھ نہیں کہتا کہہ رہے کو معاملے سے یہ فرق ہے، تو میں ٹھیک کرا دوں گا آپ جائیں تو معاملہ دفا دفا ہو گیا غصے کے نیچے آ کر جذبات میں فیصلے کرتے ہیں اور جذبات سے کام لیتے ہیں ایک عورت کو دبے کی بیماری ہوگی تو ڈاکٹر سے علاج کرا رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب دوائیوں والا نہیں تھا آج کا دور ڈاکٹر دوائیوں ٹسٹوں والا ہے ٹیسٹ کرا اور دوائی دو ٹیسٹ کراؤ دعائی دو بیماری کا روٹ کاز ہے وہ اس میں نہیں ہوتا دوائی میں ٹیسٹ بند ہوتا یہ فکیری تشخیص اور فکیری علاج ہے وہ کرا کر شب ہے یہاں رمضان شروع ہوا تو اس میں یہ میں نے گھر پر کہا کہ شاید میری کمزور ہے کھانا مجھ سے نہیں ہوتا تو پانچ کھجورے جو ہے تو ایک پاؤ دودھ میں اس کا ملک شیک بنایا کرو یہ میرے لیے بیچا کرو وہ ایک دن دو دن تین دن میں نے کہا ساڑھے فیٹ کے پٹھوں میں درد ہو گیا اور میں جکڑا گیا اب اس میں درد بھی شروع ہو گیا برننگ بھی شروع ہو گئی جلن اور درد ہونا شروع ہو اور کیا خیال میں بیمار ہوں اب میں کی میری تکلیف ہو جائے تو بس سہتی ہوں کمزور ہو جاتی میں دعا مانگتا دعا مانگتا رہا مانگتا رہا کہ یار اللہ اب اس کا کیا وجہ ہے کیا اس کے علاج اس کا کیا ہے تو کل پروارد ہوا کہ یہ ملک شیخ بند کرو تو میں نے برخا نے سار سے کہا کہ آج شام کو شیک نہیں لائیں گے آپ میرے لیے چائے لینا پھر میں بعد چائے نہیں پیمرس پہ تو ایک دن دوسرے تیسر دن تیسرے دن تکلیف رکھو تو اس کو بنا کر کہتے تھے ہوتا تھا کہ خراب نہ ہو جلدی بناتے تھے اس کو رکھتے تھے فریج میں اور فریج کا ٹھنڈا ہوتا کر مجھے دیتے تھے اور میرا حکمت میں میرا مزاج بھی ہے تو وہ خشک سرد ہے سرد آدمی جو ہے سر چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب بیماری بیماری خلاف توقع خلاف واقع چیزیں کٹیں خوش سرد سے ساتھ سرد کو ملا لیں اب میرے لیے گرم تر جو ہے وہ دعائی رضا موسم کپڑے سارے اس طرح کے ہیں جو حکیم صاحبان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ رضا بھی گرم تر ہو موسم آپ کے لیے گرم تر ہو اور کپڑے آپ اس طرح پہنے پوری ترتیب میرے لیے بنائی ہوئی ہے تو اس کے اگر میں خلاف کرتا ہوں تو مجھے فوراً برکائٹس ہو جاتا ہے ڈاکٹر <متحدث> صاحب صاحبان تو اس بات سے محروم ہے نا اس تو اسے دن لانا شفا کر دیجیے فکیری تشخیص ہوگی خیر بات کیا تھی جس کو کہہ رہے تھے علاج, جی؟ علاج کے لیے ہاں <تصفح> اور <اتصفح> دما ہو دمائق <اتصفح> گیا ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہیں اٹیک کس وقت آتا ہے ڈبر کا حملہ کس وقت آتا ہے اب جب آپ گئی نا تو غور کرنا کہ آپ کو اس کا حملہ کس وقت آتا ہے تو آئی تو اس نے کہا کہ میں نے جی اس ہفتے غور کیا جب میں گھر کے ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوں تو اس وقت مجھے تکلیف شروع ہوتی ہے روم تو خلک نہ یا پکے کالیجی پکے بُتانے کی تو خوش بھی خوش ہو گیا جو اور ماں یہ نہیں. اور اس نے کہا کہ, نے کہا کہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ڈرائنگ روم میں کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کو اٹیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کوشش کرتی کوشش کرتی رہی تو اسے جا کر ڈاکٹر کیسے کہا کہ اس ڈرائنگ روم میں میری سانس کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے آپ سبیلا مریض میدے کا مریض بیٹھے ہوئے مریض اب اس کے میدے کی بیماری جو ہے یہ پانچ دفعہ اس کو دن میں دیکھتا ہے آج تک پڑا پتا بزرگ کی گور ہی پانچ دفعہ اس کو یہ دیکھتا ہے تو یہ پانچ دفعہ دیکھتا ہے اور پانچ دفعہ اس کے بے پر چوٹ آتی ہے پھر میرے پاس آتا ہے کہ میرا علاج کرو گے اللہ یہ امام تھا ایک مسجد میں اس نے پانچ مسجدوں میں امامت کیے اور پھر اس نے بطور احتجاج چھوڑی کہ ایک مسجد کی امامت چھوڑی جس نے اس کے نرنے کا گھر تھا اور اس نے سامان بال بچے چارپائیاں ساری سڑک کے کنارے ڈالے ہوئے بیٹھا ہوا تھا آگا سی نا پریشان ہوئی جڑگان نہ بچتی ہوں آج سے پریش ہوا ہاں ہن تو ہوا ہے ایم ایم رو باجروں کا فانوں پر عزاب دیا اس میں کیونکہ یہ بات ہے ان کا آدمی حاضی بھی ہوگا نمازی بھی ہوگا اور یہ کرے گا جو یہ کہہ رہا ہے چاہے گا وقت نہ چاہے گا وہ رونے سے پر ہوتی ہے اور شادی کے ناشتے پر اچھی ہوتی ہے بتا بار یوز ہوا تو منڈو فروائی تھی موٹر یوگا ناساپی والی مسجد کا یہ جو چھوڑ کے آیا نا بیس کنارے زمین تھی وہاں پر کمدنی ہے ہمارا اس کا اچھی آمدنی تھی انسا ہو گیا تھا ذرا یہ بازدار بھی ہو گیا تھا ہو گیا تھا وہاں پر پھر ایسے پر لڑائی کی اور چھوڑ کر آ گیا لا, <سطور> اب اس کو میں نے کہا ہوا ہے اس مسئلے میں ممت نہ کرو نہ مزے مریض اللہ صاحب تو بات اسے کی چلا رہے تھے ہم نا کہ تو یہ غضب جو غذب کی بات انسان کے اندر ہے یہ مفادات کو جہاد میں غضب کا سواب ہے یعنی؟ پر غضب کا سواب ہے یعنی؟ تو اس کے استعمال کی جگہ وہاں پر استعمال ہو اور فضول استعمال ہوتے ہوتے, ہوتے سارے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے گھریلو زندگی خراب ہو جاتی ہے یعنی آدمی کے دوست نہیں رہتے رشتے دار اس کے ساتھ متلفر ہو جاتے ہیں یعنی؟ کوئی تائید و لس کا نہیں رہتا ہے اخیر اتنا تنہا ہو جاتا ہے اور یہ دوسروں کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتا ہے باغ باغ با. وہ اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو لہٰذا جذبہ غضب جو ہے ہیلتھ کے بعد جذبہ غضب اس کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ اس کا استعمال ہے جو جواب مارتا. مارتا رہا. رہا. اب اس میں یہ کہ, کہ استعمال اصلاح کے لیے یہ پھر ہوتا ہے ماہرین مشاعد کا کام ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے بھی طریقہ کار استعمال بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن وہ راجستھانی رحمتہ اللہ علیہ بڑے بڑے نوابوں کو بڑے بڑے خوانین کو بڑے بڑے افسروں کو ایسے ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کہ کان سے پکڑ کر نکلواتے تھے کہ فرماتے ہیں میں, میں ڈانڈ ٹپٹ کر رہا ہوتا ہوں این اس وقت میں مجھے اپنی باتیں سے محسوس ہو ہوتا, ہو رہا, رہا ہوتا ہے جیسے یہ تو شہزادہ ہے اور میں جل, چورا جلاد ہوں چورا جلاد جبکہ کہ شہزادے کو پھانسی طرف دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں اور یہ گھٹیا ہے کہ میں جس پر ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہوں اس کی تربیت کے لیے کرتا ہوں اور این اس وقت میں مجھے وہ شادہ نظر آتا ہے اور اپنی, اپنی ذات اس کے مقابلے مجھے چوڑا جلاس نظر آتی ہے تو بعض اتنے فنائے لفظ والے ہوتے ہیں اللہ تلگ والے بندے ہوتے ہیں ان کا غصہ ان کا برا بھلا کہنا کہ یہ برا نہیں لگتا انسان تو ان کی طرف حال ان کی طرف کو دیکھ کر ہم اس کو اختیار کریں ہمارے اندر تو نہ حقوت نہ روحانیت نہ فنائے نفس اپنی سپنی ہماری باتیں ہے لوگوں کو بری لگتے ہیں جی؟ تو اس میں یعنی اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے اب آپ کو بات پوچھتے ہیں پوچھیں کہ نمات کا وقت ہے جی صاحب کیا کہتے ہیں آپ جو مفتی صاحب تلاڈ جو سڑے وہ سیکھ میں تلاق پڑکڑوں مفتی صاحب دا سے وہ سارا لے بس لے کے استفادہ مفتی صاحب کے شجاق کم رز یہ خالی یا اشوار رض ہو خالی تلا کتاب تین باتیں کہ دو باتیں کی کون سی ہے تلا کتاب یہ غصے میں بھی نافذ ہو جاتی ہے مذاق میں بھی نافذ ہو جاتی ہے اچھا امین سر ایک ڈاکٹروں کو میں نے بھیجا تھا مفتی عبدالطیف صاحب کے پاس اس نے غصے کی میں دی تھی اس پر مفتی صاحب نے جنون کا حکم نافذ فرمایا تھا جنون کا پھر وہ طلاق نافذ نہیں کی تھی انہوں نے لیکن اس نے کہا کہ جس وقت یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت میں پستول لے کر بیوی پر فائر کرنے کے لیے گیا ہوں اس ہے میں نے کیا تو اس کو, نے اس کو جنون کا کر کے پتو دیا تھا تو ایک جنون کی اس کی کھاد ہوتی ہے جب کہ آدھی پاگل ہو جائے تو بہت نازک مسئلہ ہے اس کو کوئی مفتی ہمت نہیں کرتا اس کا فیصلہ کرنے کی کیونکہ وہ تو اس وقت ساتھ تو کوئی ہوتا نہیں ہے لہذا اس پر فتو کو کوئی نہیں دیتا ہے اس پر تو عام طور پر جو فتو دیا جاتا ہے وہ اسے میں اس کا دیا جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب پھر دوبارہ اب ہمارے پٹھانوں کے ماحول میں جب ایسے تل حالات کسی بیوی بی کے ساتھ ہوں کہ ہم نباہ نبھانے اور آپ کو اس کو طلاق دینی ہوتی ہے تو طلاق اس سے نہیں کرا کر وہ خود دماغی مریض بنا ڈاکٹر <خصی> اور پھر خود جو ہے بلا والا اس نے کی ہے کہ کوئی دوائی زیادہ دو کھانے سے اس کی پر موت ہوئی ہے اتنے تل حالات تھے تو بام اتنے تل حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے تھے زندگی تل آخرت خراب جی چاہتے سر نو سو اس بعض اوقات طلاق نہ دینے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا آہا. ایک ڈاکٹر نے اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کی تو ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا اس نے ماں کو کہا کہ سر میرا گزارا نہیں ہوتا ماں نے کہا ہم وہ پنجاب کی دو بہنیں وہاں رہتے تھی کہ ہم پنجاب کے ہیں ادھر رہتے ہیں تو آپ گزارا کریں تو ماں اور بیٹا ہاتھ پہ جا رہے تھے تو بیوی اور اس کی پھر لڑائی ہو گئی اس کو جو غصہ ہے نا کہ ڈاکٹر تھا MBS ڈاکٹر تھا اس نے سرانہ اس کے منہ پہ رکھ دیا اور غصے میں اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس فوکیشن سے ڈیتھ ہو گئی ہے جب دھرانا ہٹایا آتا تو مر گئی تھی پھر اس نے کیا کہ پنکھے کے ساتھ اس کو لٹکا کے نہ کہ یہ خودکشی کا کیس ہے تو ڈاکٹر نے مان لیا خسر کو کہیں شک ہو گیا بعد میں اس کے پوسٹ مارٹم ہوا تو پھر وہ مسئلہ ہوا تو اگر وہ تلاش دے دیتا आ, تو قتل سے بچتا ہاں قدم سے بچتا یہاں کیا اسپتال میں ہمارے ایک ہوتا تھا چپڑا چپڑاسی ہوتا تھا, چپڑاسی ہوتا تھا اس کو اس کی نے جلایا رات کو سویا ہوا تھا بسلے پر بسلے پر تیر سڑک کے اور اس کو بھاگ رہا تھا تو میں ڈالا جل گیا وہیں اس کو معلوم نہیں کر سکتا تھے لیکن اس آدمی کی صحت سے شکل و شروع سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا ٹسٹر اور مردانہ اس کی قوت جو وہ ختم تھی تب اس کے نکاح میں سی اور او نہ اس کے نکاح سے نکل سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی اور رجحے ہو سکتا ہے تو اگر اس کے گھر میں یہ بات آئی کہ جب تک اس کو قتل نہ جائے تو میری جان نہیں چھوٹتی تو اس, اس موقع پرشانی حکم ہے کہ آدمی اپنا علاج کرائے اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر گھر والی کو طلاق کر اس کو فرار کر کرم نہیں ہوتے نا تو جن کا جوش ہوش میں نہیں ہوتا تو وہ یعنی اگر شہرت کے مطابق بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر وہ بھی اثر یعنی بگڑنے کا پھر یعنی خطرہ ہوتا ہے نا وہ تو یعنی ہوش میں نہیں ہوتے یہ ان کا جوش ہے تو ان حالت میں تو پھر یعنی غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ غصہ کے حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے نا سمجھدار اور فہم والے آدمی ہے وہ اسے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے ایسے ماحولوں سے اسی جگہ سے نماز کا وقت ہے